جناب جی چالیس چالیس چالیس وش میں بھی نمبر لگائے ہوئے تکلیف دوسرے کی بات ہے بات کرنے والے نہ بات, بات میں دے ہر حال میں بری چیز ہے کیونکہ ایسا شخص اپنے دین کے ساتھ مزاق کرتا ہے جیسے مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنا ایک ٹانگے کا کوچوان ہے جس کو کوئی شریعت کا پتہ نہیں ایک سکولی پروفیسر ہے لانتی جس میں دین کی کوئی علامت نہیں اس اس کی کی بات بات مانو مانو دین میں اب نہ اس کی بات کی کوئی دلیل ہے نہ حضرت میں کوئی دلیل ہے حضرت بھی پھنترو ہے بات بھی فن تھرو ہے خوشی خوشی گئی تقلید اب کے لیے اور اگر جس کی, جس کی بات مان رہے ہو है, है, है, اس کی بات, بات کی بات دلیل کا تو تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن اس شخص, شخص, شخص, شخص جس کی جس بات ہے امامت اور تمہارے دین کے اندر اور امام ہے یہ امام ادب ہے یہ امام شافری ہے یہ امام مالک ہے اب جب ہزاروں علامتیں اور دلیلیں ان کی उस امامت کی پائی جا رہی ہے تو فرمایا ان کی بات, بات جب تم مانو گے تو یہ ابتدا اور اتباع ہے سمجھ نہیں آئی کتیا گل کرنے سارے بلکہ تو اپنی آب لکھی ہیں امام, ابو امام ابو حنیفہ وہ تو امام ہے لیکن بعد والے غلط ہیں الحمدللہ ہمارے امام کی امامت تم نے اپنی کتابوں میں تسلیم کر رکھی ہے میں حوالے کہڑے کہڑے وہاں اے یہ آخر گے منن والے غلط رہے ہیں اے نیا کھڑ گے اوہ امام ہی نہیں آندھے لے امام تے ہیں پر اے تقلید کر کے گمراہ ہو گئے نے تقلید جائز لہی ایسا پھوٹو رو پوچھ لے اگر تھاڑے امام نوہ امام آگ کی جانے معلوم ہویا ساڑا جڑا امام ہے اوہ دی امامت دی دلیل خود تیرے کول موجود ہے کی امامت پر دلیل دیتا ہوں ابو داؤد نے سونا نے ابھی داود حدیث کی کتاب لکھی ہمارے امام کو امام مانا. سند صحیح کے ساتھ روایت صحیح کے ساتھ سند صحیح کے ساتھ جامع وہ فضلہ امام محدث ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کی یہ کتاب دو جلدوں میں میرے ہاتھ میں ہے اور ایک جلد میں بھی ہے وہ بھی, بھی میرے پاس ہے یہ دونوں وہابی کی تخریج ہے ابو الاشبال الزہری وہابی کی تخریج و تحقیق کے ساتھ نا جیذ کے ہاتھ میں ہے 463 ہجری کے امام ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کی طرح مسند ہیں سند کے ساتھ بات کرتے ہیں بغیر سند کے نہیں کہتے یہ ہمیں فلاں صاحب نے روایت کیا وہ کہتے ہمیں فلاں وہ آخر تک جا پہنچتے ہیں بات یہ ابو داود جنہوں نے حدیث کی کتاب ابو داود لکھی ہے اس کا صحیح قول سند سے یہ لکھ رہے ہیں اور نیچے وہاں بھی لکھ رہا ہے سند سے ہی ہے بولو سن لو میرے بھائی وہ کیسی شامت آئی بول دری مرویک در پائی سنا سفا چل تو ہیں والے ہمارے کی ٹان کر بولو قول دو سو بہتر بولو مرو دو سو بہتر آ گیا جی اے گیا جی صفا نمبر دو سو بہتر ادرویش حد سنی عبد اللہ بن محمد بن یوسف حد تھنہ ابن قال سميه محمد بن ماكر بن داسا يقول سميه تو ابا داؤد سليمان بن اشعث السجستاني يقول رحم الله مالكا كان اماما رحم الله الشافعي كان اماما رحم الله ابا حنيفه كان اماما پڑھیا جی سند صحیح امام فرمایا اللہ رحم کرے امام مالک سن امام سن ابو حنیفا سن سن فرمائے پر وہ امام تھے شافعی پر وہ بھی امام تھے ابو حنیفہ پر وہ بھی امام تھے اب بتاؤ حدیث کے امام جن کو امام مان گئے اب ان کے اندر دلیل اور علامت پائی گئی یا نہیں پائی گئی اگر وہ کوئی بات کریں ہمیں مسئلہ بتائیں بات میں اگر دلیل ہمارے سامنے نہیں آئی بات والے کے اندر تو آ گئی ہے کہ یہ تو امام جب اس کی امامت مسلم تو علامت اس میں پائی گئی اب تقلید نہیں ہے یہ ہمارے امام ضرورت فرماتے ہیں امام ذروق فرماتے, فرماتے ہیں والاقتداء استنادن فی اخذ القول لی دیانت صاحب ہی و علم ہی بہا ذہی رتبت اصحاب المذاہب معا ایمت ہا فائطلاق التقلید علیہا مجازن پڑھ کے ڈاکٹر جہچری نے دفاع لگی آپ خود کی دینا آپ فرماتے ہیں ابتدا کیا ہے جو بات والا ہے اس کی دیانتداری اور دین داری اور علم و تقوی کی وجہ سے اس کی بات کو ماننا فرمایا یہ ہے بات کو سمجھنا فرمایا یہ کام ہے یہ کام ہے جتنے مذہب والے ہیں بار بار شافی بار مالفی بار حملی سارے سارے فرمایا ان کا اپنے اماموں کے ساتھ یہی معاملہ ہے یہ مقتدی ہیں حقیقت میں مقلد نہیں ارے بھائی پھر مقلدین کہتے کیوں ہے فرمایا مجازر کہتے ہیں حقیقت میں تھوڑا کہتے ہیں بات اتنا کافی تھی تبصر اور طرف نہیں مرو شاہ جی رحم اللہ ہوا باہنی امامن کھا گیا حوالہ کے نہیں बोलो कुछ शिगिर्द सवाल करने के जवाब नहीं आते उन्होंने ये इमाम, इमाम ना मन सियाने चमकादल सूर्य दल नहीं बेग سورج کیڑی شریعت ابو حنیفہ سورج بل وہ چمگا درد اکھ نہیں ویک تے میرے مامی مامت مام کہڑا فرق تے امام ابو داؤد وے دو چار گلے خدا کر سارے بعد والے ماما گاٹے کوئی جرت تمہارے ساتھ بات کرنے بات پر آئے لات پر نہ آئے لات پر نہیں بات پر اے نہیں کہ ہم باتیں کریں وہ گدے کی طرح لاتیں مارنے شروع کریں سمجھ نہیں آ رہی بات پر آئے لات پر نہیں ان شاء اللہ ویسی ٹھکائی کریں گے لات مارنے کا نہیں رہے گا اچھا جی اگر صاحب میں پیشاب کر اچھا اب بات اگلی سنو میرے بھائی یہ بات پوری تقلید شرعی اور تقلید شرعی کی تعریف جو بتائی بتا دوسرے کی بات بغیر دلیل عام بھی نہ ہو خاص بھی نہ ہو بالکل کوئی دلیل دلی یہ <تصحيح> تقلید حقیقت میں اسی وجہ سے امام ابن ابن امیر الحاج حنفی محقق رحمہ اللہ جو شاگرد ہیں محقق علی الاطلاق ابن حمام کے انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب تحریر التحریر کی شرح جو لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے یہ تقلید جو یہ معنی تقلید ہے حقیقت میں شریعت میں فرمایا یہ کسی مسلمان بے ممکنی نہیں ہے اور اگر کوئی है, है تو بھی, بھی بھائی بھائی ہے تو فرمایا پھر بےمان ہے پھر منافق ہے کہ جاہل کٹے کے پیچھے چل رہا ہے توجو نہیں کی اماموں کے پیچھے نہیں ایسے جیسے آج کل کے پروفیسر یہ تکلیف ممکن نہیں کیوں مومن ضرور دیکھتا ہے توجہ یا بات کی دلیل کے دیکھتا ہے یا بات کرنے والے میں دلیل کو دیکھو مومن ایسا نہیں ہوتا فرمایا شریعت کی دلیل دیکھتا ہے یا بات کرنے والے میں شریعت کی دلیل دیکھتا ہے یار بتاؤ یار حقیقت کھول دیا یا نہیں کھول دیا اللہ کے کے مطلب نظیر صاحب کہتے ہوں گے ہائے پچھلی برباد ہو اللہ کے فضل سے ناچیز کی تدریس کیا ناچیز کی تقریر تدریس کی طرح ہے سمجھ نہیں اب مسئلہ رہ گیا تقسیم تعریف ہو گئی تقسیم ہو گئی کی دلیل کی وضاحت ہو گئی دلیل کی تقسیم اماموں کی میں فقہا کے نزدیک بھی تقلید کہ جاتے ہیں تو وہ صرف نام ہے تقلید کا حق اب وہی نام کی جو تقلید ہے اس کا شریح حکم آیات سنا چکا ہوں احادیث چند سناؤں گا پھر اماموں کی باتیں سناؤں گا اماموں کے اقوال سناؤں گا اور ثابت کروں گا کہ وہ تقلید اماموں کی بل اجما تمام صحابہ سے لے کر تمام شریعت کے اماموں تک بل اجما واجب ہے لازم ہے فرض ہے وہ تقلید اور چار اماموں کی فقہ کے اصول خصوصاً امام, احمد بن, فقع فقع امام احمد, احمد بن حنبل کی اصول فقہ امام احمد بن حنبل کے مقلدین دین مقتدی حضرات جو ہیں ان کے معتبر ترین علماء کی معتبر ترین کتابوں سے ثابت کروں گا کہ بل لما لازم اور واجب ہے اگر اس کے برخلا ہوئے ہیں تو ایک چھوٹا سا پھرکہ بد تر ایک گمراہ بغداد کے اندر ہوا ہے ان کا مذہب ہے ورنہ تمام ہدایت والے اور صحابہ کا مذہب یہی ہے کہ یہ تقلید جس کو اتباع اقتداء کہتا ہے حقی ہے عرف میں تقلید کہتا ہے اماموں کی اتباع یعنی یہ فرد اور لازم ہے اس پر اماموں کی کتاب یہ اجمال فرد ہے پرانی آیات تو ہو چکی احادی حدیث مبارکہ دو سنا دیتا نشک شریف بولتے توجہ نے کی یہ لو میرے بھائی پہلی مشکات کے حوالے سے سنا دا ای جو نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر بہترین دین کے اندر سمجھ رکھنے والا فتی وہی ہے کہ اگر لوگ اس کے محتاج ہوں لوگ اس کے محتاج ہوں تو نفع دے اگر لوگوں سے پیٹ پھیرے اور بے پرواہ ہوں تو وہ پہلے ہی بے پرواہ ہو جائے کیا مطلب شریعت پوچھنے آئے تو بتائے نہ پوچھنے آئے تو پرواہ نہ کرے نہیں کیوں رکھے دوسری مبارک جو احمد کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا بندے بندہ میں محمد کی گل سن دے واہ یاد کر اور اس کو آگے پہنچاتا ہے فرمایا کئی ایسے فقہ اور دین کی سمجھ کی بات کو اٹھانے والے ہوتے ہیں جو خود فقی اور سمجھنے والے نہیں ہوتے کیا مطلب حدیث روایت کرتے ہیں لیکن حدیث کے اندر جو کچھ مطلب اور فکا رکھی ہوئی ہے اس کو نہیں سمجھ سمجھ سمجھے سمجھ. فقیر ربا ہاں افقام اور کئی فکا اٹھانے والے ایسے ہوتے ہیں اس کو پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقی ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بتا دیا ہر محدس فقی نہیں اور تمام فقی برابر نہیں ہر محدس فقیر ہر فقیر برابر نہیں حدیش حدیث کا خلاصہ ہے کئی حدیث بیان کرتے ہیں لیکن حدیث, حدیث کے معنی مطلب تک نہیں پہنچتے ہیں رازوں تک نہیں پہنچتے اسراروں تک نہیں پہنچتے وہ محدث تو ہیں فقی نہیں ہے فقی کون ہے جو روایتن بھی جانتا ہو درایتن بھی جانتا ہو روایت بھی جانتا ہو روایت کے مطلب اور مانے اور رازوں کو بھی جان فرمایا یہ قرآن برمئی ربا حامل فتحن الامن افقہ من ہو افقہ من ہو افقہ ایک فقیہ ہے ایک افقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا درجات بندی کر دی کہ تمام فقہا کو ساتھ بارا پر نہیں تھا کوئی ایسے ہیں جو امام آزم ہے چوبیس روپیہ میں حوالے سے حوالے سے بات کرتا ہوں شاہ جی کبلا حوالوں کا ڈھیر ہے سمجھ نہیں آ سنو بھائی پہلے حوالے سنو حوالے سنو امام کا جو امام بخاری کے استادوں کے استاد امام بخاری کی بخاری سے آمش کی روایتوں سے بھری پڑی وہ امام آمش اکٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ امام آمش توجہ مسئلہ پوچھنے توجہ بھائی روایت امام آمش مسئلہ پیش ہوتا امام آدم آدم ابو, آبو حنیف آب اور امام آمش کے سامنے امام آمش چپ جواب نہیں دے سکتے امام آزم جواب کہتے ہیں حضرت یہ بتائیں یہ کہاں سے لیا مسئلہ فرمایا اسی حدیث سے جو تم نے مجھے بیان کی کیا حوالے سنو انہوں نے کہا کمال ہے حدیث میں نے بیان کی مطلب تم جان اگر, ایسا, اگر ایسا, ایسا نہ ہوتا ایسا تو دا میرے دا رسول اللہ دا کے دا فرمان دا کی فرمان تصدیق کیسے, کیسے ہوتی آقا اللہ جو فرما رہے ہیں آکا جو فرما رہے ہیں رب ہاں میرے خیر و فتی کئی فقہ کی بات یعنی حدیث کے اندر جو پڑی ہے اس کو اٹھانے والے ہیں حدیث اٹھا رہے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن بات بیچ میں ہے لیکن غیر و خود نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے اور اگر امام بخاری جیسے کوئی سمجھتے ہیں تو پھر من ہو باپ کا سمجھنا بخاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں مت حدیش کے حوالے سے سنیے میرے بھائی بولتے اب جو انعام نے جواب دیا تھا وہ یہ جواب معشر کہا انتم الاطباء آن ونحن دلا وَأَلْتَ أَيُّهَا الرَّجُّلُوَ خَلْتَ بِكِلَتْ تَرْفَئِن امام آمش نے فرمایا او, او فقی ہو یعنی یہ تو محدث تھے امام آدم فقی تھے فرماتے ہیں او فقہاں کی جماعت تم طبیب ہو ہم پنساری ہیں دوائیوں کے ڈھیر لگائے بیٹھے ہیں لیکن اندر پتہ نہیں ہے کس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے انتمول سیا دل سیاد سید علی کی جماعت سید علی پنساری کو تم تبھی ہم वहा बच्चा किरणी जफे छती उतरी इमाम बुखारी का उस्ताद आखी जाता हैदीसा जानते समझ दे रिवायत असि कर लिया تو کنارے کی مطلب ہدیسا جاننا ہے کے جن کتابوں میں آئی وغیرہ وغیرہ حوالے پیش سی مالن جس کے اندر یہ ہے ہیں یہ کئی باتیں لکھنے والے ہیں اپنی تاریخ بغداد کے اندر وہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقه کے اندر لکھتے ہیں کننا عند العمش توجہ ہے اپنی سند کے ساتھ لکھ رہے ہیں وہ یسالو ابی ابا حنیفہ مسائل ہم ابو حنیفہ ہم عمش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کون کہہ رہے ہیں عبید اللہ بن عمرو الرقی الاسدی فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے امام احمد کے پاس لوگ وہاں پر اور سوال کر رہے ابو حنیفہ سے ابو حنیفہ سے چند مسائل کے حنیفہ جواب دے رہے تھے ف یقول له الامش امام امشوں کو کہتے ہیں ابو حنیفہ حنیف سے من این الکہ یہ سارے جواب کہاں سے لیے انہوں نے کہا ان تحدثنا عن ابراہیم بقدہ تو نے ابراہیم نخعی سے یہ حدیث مجھے بیان کی وحدثنا عن شعی بقدہ امام شعی سے تو نے یہ روایت بیان کی تو امام امش ہاں جی رہ نہ سکے کہنے لگے یا معشر الفقها انتم الطباء ونحن الصيادلہ کے کے توجہ رکھنا دوسرے نمبر پر حبان یہ بھی میں سے کو وہ سمجھنیے مرو یہ حوالے تھوڑے نے سونا وقت اور آمال نہ وے سڈے آ جزانا سوال آخری نبی کامل اسلام خاندان دے دوستان رکھ کامل اسلام دوی کامل قیامت پوری بخشش رامت والی نہ حساب نہ ہو بڑا سونا وقت رمضان کا زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ لفظ قبول چکر تفول رہی لیا